بسم اللہ الرحمٰن رحیم وصلی اللہ نبی کریمس لدری ویسلی امری من لسانی جب کہو کھولی چوبیس ستمبر دو سترہ میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ میرا روٹین بن گیا ہے بچپن سے بچپن سے کہ مارننگ میں میں ہوتا ہوں نیچر میں میرا مارننگ ٹائم جو ہے وہ نیچر میں گزرتا ہے جب میں گاؤں میں تھا تب سے تو نیچر میرے لیے سورس آف کہتے ہیں ٹریگر ہونا اس کا سورس بن گیا ہے نیچر میں میرا مائنڈ ہوتے رہتا ہے تو میرا جو نیچر میں ٹائم گزرتا ہے اس کو میں کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی ہابی ہوا کرتی ہے ہابی آم پر ہوتی ہے تفریح کے لیے پلیجر کے لیے میں میری کوئی ہابی ایسی ہے نہیں بچپن سے کبھی بھی نہیں. میری ہابی ایک کریٹو ہابی ہے کریٹو ہابی یعنی آم لوگوں کی ہابی ہے پدسیہ کا پلیجر میری ہابی ہے دا سیک آف لرننگ لوگوں کی ہابی ہے ہوتی ہے فار دا شیک آف پلیجر میری ہابی ہے فار دا آف لرننگ تو آج میں جب اپنے آفس کے باہر نیچر کو دیکھ رہا تھا درخت پھلے ہوئے ہی ہیں یہاں سے ہو تو پیڑوں کی کا ہے اس میں میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے جب مائنڈ بڑا ٹرگر ہوا تو مجھے ہانی بھی یاد آئی جو پیڑوں میں آتی ہے گارڈن میں ہوتی ہے اس کا ڈیلی اس کا یہی اس کی ہابی ہے کہنا چاہیے ہنی بی کی ڈیلی ہابی ہے باغوں میں جانا یعنی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہنی بی جو ہے اس کی بھی کریٹو ہابی ہے تو میں نے کمپیئر کیا کہ باغ میں ایک آتا ہے مالی ایک آتا ہے ہنی بی باغ میں مالی کیا کرتا ہے اور ہنی کا کیا کرتی ہے مالی انٹرسٹ کے لیے آتا ہے یعنی پھولوں کو توڑ کر ان کو مالا بنانا اور ان کو بیچنا مالی آتا ہے اپنے اپنے کامرشل انٹرسٹ کے لیے لیکن ہنی بھی جو آتی ہے ایک دم ڈیفرنٹ اس کو اس کا اشارہ قرآن میں ہے کہ وہ بکر اللہ یعنی اللہ کے وحی کو فالو کرنے کرتے ہی آتی ہے وہاں بہت عجیب بات ہے مالی تو اپنے سلف انٹرسٹ کو فالو کرتا ہے اس کے لیے آتا ہے وہاں پھولوں میں جاتا ہے وہ لیکن ہنی بھی کریٹر کی وہی کو فالو کرتی ہے یہ بہت عجیب بات ہے جو قرآن میں اس میں انڈا میں آئیے سب وہ دو آتے پڑھیے اس کا بسم اللہ الرحمن ربك ان من شراب مختلف سورہ النحل سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور جہاں چٹیاں باندھتے ہیں ان میں ہی گھر بنا پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل اس کے پیڑ سے پینے کی چیز نکلتی ہے اس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے آخری الفاظ کیا ہے بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں ہاں آخر یہ یہ دو آیتیں ہیں جس کے آخر میں یہ ہے کہ عربی الفاظ کیا ہے فی اللہ اللہ ہاں ہاں کہ یہ جو واقعہ بتایا گیا قرآن میں کی مکھی کا ہنی بی کا اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے تو اس کو میں نے فالو کیا کہ اس میں نشانی کیا ہے نشانی کے معنی لرننگ نشانی کوئی مسٹریز ورڈ نہیں ہے نشانی کے مانے لرننگ جو سوچنے والے ہیں ان کو اس واقعے میں لرننگ ہوتی ہے وہ لرننگ کیا ہے تو مجھے جو لرننگ ہوئی وہ یہ تھی کہ مالی کو میں نے کمپیئر کیا مالی سے اور ہنی بھی سے مالی آتا ہے پھول لینے کے لیے کیونکہ پھول کو اسے مارکیٹ میں بیچنا ہے کیونکہ ہنی بھی آتی ہے وہ پھول کے نہیں آتی وہ صرف پھول کے اندر چھپے ہوئے نیکٹر کے لیے آتی ہے یعنی مالی آتا ہے پھول کے لیے ہنی بھی آتی ہے نیکٹر کے لیے یہ جو اس کے کریٹر نے اس کو جو نیچر جو بتایا بنا اس کے مطابق ایسا ہوتا ہے تو یہ نکٹر جو ہے اس پر سوچا میں تو جو چیز ہنی بی کے لیے نیکٹر ہے وہ سوچنے والے انسان کے لیے وزڈم ہے یہ بہت عجیب بات میری سمجھ کہ جو چیز ہنی بی کے لیے نیکٹر ہے وہ سوچنے والے انسان کے لیے وزڈم ہے اس کا مطلب میری سمجھوایا آیا وہ یہ کہ انسان آتا ہے دنیا میں پیدا ہو کر تو جو خالق ہے خالق نے کیوں بھرا انسان کو اس لیے نہیں کہ وہ دنیا سے پھول لے نہیں بلکہ دنیا سے نیکٹر لے انسان دنیا میں پھول لینے کے لیے نہیں آتا نیکٹر لینے کے لیے آتا ہے پھول کا مطلب ہے کہ دنیا میں پلیزر مٹیر انٹرسٹ ہیپینیس اب دیکھیں کہ سارے انسان جو ہیں دنیا میں لینا چاہتے ہیں ہیپینیس پلیزر پاتا کوئی بھی نہیں مل گیٹ جو دنیا کا سب سے بڑا ویلدی آدمی مانا جاتا ہے اس نے کہا ہے کہ تم ہنڈریڈ ملین ڈالر کما لو مگر تمہارے لیے کیا ہے تو صرف دو روٹی ہے اور کیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ دنیا کا یعنی ہسٹری کا ہسٹری کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان جو پاتا ہے انسان جو چاہتا ہے وہ دنیا میں کو ملتا نہیں انسان چاہتا ہے پلیزر انٹرٹینمنٹ خوشی فلفلمنٹ بس دنیا میں کسی کو ملتا نہیں لوگ لو افیئر لوگ لوگ جو ہے لو لو میرج <coughs> کرتے ہیں کیونکہ لو میرج مرج سے پہلے تو لو میرج ہے کے بعد پرابلم میرےج ہر ہر بارش, سے پہلے بارش ہے مرچ کے بہت پرابلم بنے ہے ایسی دولت پولیٹیکل پاور جو بھی چیز آدمی دنیا میں حاصل کرتا ہے اور اس لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے تو پانے سے پہلے لگتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ میں حاصل کر رہا ہوں لیکن جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو لگتا کہ مجھے فلفلمنٹ ملا نہیں ہےپینیس ملا نہیں کچھ چیز تو مل گئی گھر مل گیا کار مل گئی دولت مل گئی بٹ ویئر از داپینیس ویئر از دا فلفلمنٹ وہ تو ملا نہیں یہ ہستی جو ہے بتاتی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پیور کیا چیز پیور کیا چیز یعنی میرے اندر جو طلب ہے جو چاہنا ہے وہ کس چیز کے لیے ہے جو میں نے سمجھا اور حاصل بھی کیا وہ تو مجھے فلفل اس میں تو مجھے فلفلمنٹ تھا نہیں اس میں مجھے ہیپینیس ملا نہیں تو پھر اور کیا چیز اس بانے کہ وہ نیکٹر آف ایک اصل چیز تھی جو انسان نے جس کو وہ گول نہیں بنایا تو وہ اچیو بھی نہیں ہوئی نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو بھی نہیں ملی دنیا میں آپ ایک انسان نہیں پائیں گے پوری ہسٹری میں جس نے جس چیز کو اپنا گول بنایا بس دولت پولیٹیکل پاور بڑے بڑے گھر بہت زیادہ کاریں دوائی بہت پیسہ بہت دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں یہ سب چیزیں حاصل کی لیکن اگر ان کو پوچھیے ان کے ان کے ان کی لائف کو پڑھیے ایسے تمام لوگ جو ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں سب کی لائف موجود چھپی ہوئی اس کو پڑھیے پتہ کیجیے तो लोगों को वही चीज नहीं मिलती जो वो चाहते थे मटीरियल चीजों का ढेर तो मिल जाता है लेकिन हैप्पीनेस फुलफिलमेंट दिल की खुशी दिल का इत्मान वो फिर भी नहीं मिलता تو قرآن میں ہے کہ اللہ بزکر لاہ تت القلوب کہ دلوں میں دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے تو اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے ڈیوائن وزڈم ڈیوائن وزڈم جو انسان اس دنیا میں نیکٹر آفڈ پالے اس کو ملے گا اور جسے نہیں اس کو نہیں ملے گا تو قرآن میں جو مثال دی گئی ہے ہانی کی وہ بہت میننگ ہے وہ کرتی ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے ڈوموسٹیشن ہے ہنی بھی کا جو معاملہ ہے وہ نیچر میں ایک ڈوموسٹریشن ہے یہ جاننے کے لیے کہ انسان کو کیا کہنا چاہیے وہ یہ کہنا چاہیے کہ انسان پھولوں کا ڈھیر اکٹھا کرے پھولوں کی کیا بنائے اس سے اس کو ہیپی رسیں ملے گی پھولوں کے اندار جو نیکٹر ہے انسان کے لیے نیکٹر اب اس کو حاصل کرے تب <tap> <tap> <tap> اس کو اتنا حاصل ہوگا اب اس, اس چیز کو لے کر سوچیے کہ وہ نیکٹر آفرڈم کیا ہے وہ نکٹر مذہب یہی ہے کہ اللہ بزک اللہ تدمین القروب اللہ کے ذکر سے انسان کو خوشی ملتی ہے اور اللہ کے ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر وہی ہے جو قرآن میں ایک خاتون فرون کی جو بیوی تھی آسیہ ان کی دعا ملتی ہے رب بیتن آخر وقت میں جبکہ فرعون تیار ہوگا تو ان کو قتل کرنے کے لیے اس وقت ان کی جو دعا نکلی وہ قرآن میں موجود ہے کہ ان کہا کہ خدایا میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیکٹر جس کو اگر آدمی پالے تو اس کو خوشی ہیپینیس فلفلمٹ ملے گا تو دنیا میں یہ جو دعا ہے ایک جس دنیا میں ہے ایک جخرت میں دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ ڈسکوری کریں اس ڈاکٹر کی اور پھر اپنے آپ کو اس کا کمپٹنٹ بنائیں دنیا میں آپ ڈسکور کریں کہ میرے لیے جو پانی کی چیز ہے وہ ہے Paradise. اور مجھے جو کرنے کا کام ہے وہ ہے یہ کہ میں اپنے آپ کو پیراڈائز میں انٹری پانے کے قابل بناؤں اب آپ اس وجہ سے دیکھیں تو قرآن میں تو آپ پائیں گے کہ پیراڈائز نام ہے بہت ہائی کلاس کی سوسائٹی کا آئی ڈیل سوسائٹی پرفیکٹ تو جو پرفیکٹ سوسائٹی ہو آئیڈیا سوسائٹی ہو اس کا جو کریکٹر ہو اس کا جو کلچر ہو مجھے اپنے آپ کو اسے کے مطابق بنانا چاہیے تبھی تو پاؤں گا میں اس میں جسے آپ اگر امریکہ کی سوسائٹی میں ایک اچھی پوزیشن پانا جاتے ہیں تو آپ اچھی انگلش سیکھتے ہیں اچھی انگلش کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اچھی انگلش ہوگی تب بھی مجھے امریکہ کی جو ہائی سوسائٹی ہے اس میں جگہ ملے گی وہ نہیں ملے گی کیونکہ جب آپ یہ ڈسکور کرتے ہیں جب یہ ڈکٹر آفم ملتا ہے آپ کو تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی عقل آ جاتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو وہ جو سوسائٹی ہے جو اللہ کے پڑوس میں ہے جو برائز میں ہے مجھے اپنے آپ کو اس کا ممبر بنانا ہے ممبر آف دیٹ ڈیوان سوسائٹی تو آپ کو گول مل جاتا ہے جیسے ہی آپ ڈسکور کرتے ہیں اس وزم کو اس نیکٹر کو دنیا سے پا لیتے ہیں تو فوراً ہی آپ کو گول مل جاتا ہے وہ گول یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ اپنے اندر وہ کریکٹر ڈیولپ کرنا اپنے اندر وہ کریکٹر ڈیولپ کرنا جو سوسائٹی اس ہائی کلاس کی سوسائٹی میں جس کو کا گیا ہے اس کے لوگوں کا ہوگا جب آپ پائیں گے وہاں انٹری تب آپ کو مٹیریل میں فلفلم ملے گا فلفلمنٹ اور دنیا میں آپ کو انٹلیکچوئل فلفلم فل مل جاتا ہے جب آپ اپنا گول ڈسکور کر لیتے ہیں تو آپ کو انٹلیکچل سینس میں فلفلمنٹ مل گیا اور جب اللہ کے اگلی دنیا میں آپ داخل ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے آپ کو پائد میں داخلہ ملے داخل گا دیٹ دیٹ از فزیکل فزیکل فلفلمنٹ تو یہ ہے یہ ہے زندگی کا اصل آپ کو یہ چاہیے کہ دنیا میں ہنی بھی کی طرح رہیں پھولٹھا کرنا یہ آپ کو مشن نہیں ہونا چاہیے آپ کو مشن ہونا چاہیے کہ پھولوں کے اندر جو نکٹر ہے اس کو حاصل کریں جو وزڈم ہے جو لرننگ ہے جو لیسن ہے اس کو دریاپت کریں تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا خلاصہ جیسے یہ کہا جائے ہنی کہ بھی اگر نیکٹر پا گئی تو اس نے اپنا مقصد تو حاضر کر لیا ہنی بھی آئی باغ میں اور اس نے نیکٹر پا لیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا لیکن اگر ایسا ہو کہ ہنی بھی باغ میں آئی اس کو پھول تو ملا مگر ڈکٹر نہیں ملا تو ایسی ایسی ہنی بھی کو ناکام کہا جائے گا جو ہنی بھی دنیا کے باغ میں پھول تو پائے لیکن وہ ڈکٹر نہ پائے تو اس کو کامیاب نہیں کہا جائے گا ایسے جو انسان دنیا میں آئے اور یہاں اس نے پھول باغ کو تو پالیا اچھا گھر تو پالیا بینک بیلنس تو پا لیا اچھا عہدہ تو پا لیا لیکن اس کو وہ وزٹم نہیں ملی جو آسیہ کو ملی تھی جو پگبر کے ساتھیوں کو ملی تھی تو اس کو ناکام کہا جائے گا اور اس اس کی ناکامی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی سکون قلب نہیں ملے گا وہ جو ہے کہ علادین قرآلہ تطمول قروب اتنا نکلب نہیں ملے گا اس کو پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا اس کو وہ پیس آف مائنڈ سے ہمیشہ کے لیے محروب رہے گا یعنی بدائے رہے گا وہ بڑے گھر میں شاندار کار میں بیٹھے گا ہوا جہاز سفر کرے گا بینک میں اس کا بیلنس ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ بھیڑ ہوگی لیکن شوکون قلب اس کا در نہیں ہوگا پیسہ مائنڈ اس کا در نہیں ہوگا پازیٹو تھنکنگ اس کا درد نہیں ہوگی کیوں اسے کچھ دن اس کا اس ہانی بھی کی طرح ہوگا جس نے پھول تو پایا بغیر ہانی بھی پھول تو پایا بغیر اصل چیز نہیں پائی انٹر تو یہ ہے وہ چیز جو مجھے آج سوچنے کے لیے ملی میں بہت دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا یہی بات تو اللہ تعالی نے یہ جو قرآن میں ہے کہ ایک آیت قرآن میں ہے وہ قیم میں نہرد یمرا محمد نام و ردون اللہ تعالی نے زمین آسمان میں نشانیاں بکھر دی ہیں آیتیں بکھر دی ہیں کیا مطلب آیت کا آت کا مطلب کیا ہے آت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ویزب چاہیے اس کا ڈیمونسٹریشن انسان کو جو لڑنی چاہیے اس کا ڈیمونسٹریشن انسان کو جو علم چاہیے اس کا ڈیمونسٹریشن تو پوری یونیورس ایک ورڈ آف ڈیموسٹریشن ہے چاہے گلیکسی ہو چاہے اسٹارس ہو سولر سسٹم ہو یا گارڈن ہو شاد کی مکھی ہو سب کا سب انسان کے لیے ورلڈ آف ڈیموسٹریشن ہے وہ کاج میں نہ آئے تھے ثواب نہ لے رہا ہو منہ مزود ڈیموسٹیشن پھیلا ہوا ہے کیوں مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر طرف ڈیموسٹیشن ہے حقیقت اعلیٰ کے ربانی وژم کے لیکن انسان اسے سے اعراض کے ماننے ہے کہ اس پہ غور نہیں کرتا اس سے نیکٹر کو ایکسٹرٹ نہیں کرتا معروم بنا رہتا ہے تو بس سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس دنیا میں آتا ہے اس کا پہلا کام کیا ہے وہ کا پہنا کریٹر نے پوری یونیورس میں جو حقیقتوں کا ڈراماسن دے رکھا ہے اس کو ڈسکور کرنا مثلاً دیکھیے ہماری جو اسپیس ہے وہ گلیکسی سے بھری ہوئی ہے اسٹار سے بھری ہوئی بے شمار اسٹار بے شمار اسٹار اور پلانٹ یہ ساری جو ایسٹرامیکل باڈی ہیں وہ ہر وقت آن دا مو ہے چل رہی ہے روٹیٹ کر رہی ہیں لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا آپ غور کیجیے کہ کی بلین بلین اسٹارس ہیں اور سب چل رہے ہیں اسپیس میں لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا کیوں وہ فالو کرتے ہیں ایک وزڈم کو وہ وزڈم کیا ہے اپنے آربٹ پہ چلنا ہر اسٹار ہر پلانٹ دوسرے کاربنٹ میں داخل نہ ہو تو اس وزڈم کو ڈیموسٹریٹ کر رہا ہے ہر ستارہ ہر سیارہ اسپیس کا ہر ستارہ ہر سیارا ایک ویژم کو ڈیموسٹریٹ کر رہا ہے کہ تم اپنی ایکٹیویٹیز جاری کرو تو اپنے ایکٹیویٹیز کے لیے فری ہو لیکن تو اور اپنے آرپٹ میں ہونا چاہیے دوسرے کو آرپیٹ میں کبھی داخل نہ ہو یعنی یعنی, یعنی یہ کہ آدمی اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے نان کرپٹ کنفرنٹیشنل اپروچ اختیار کرے گا اس ستارے اور سیارے جو ایک دم کر رہے ہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیشہ نان کنفرنٹیشنل میتھڈ کو اختیار کرے یہ ویزم ہے ایسی ویزم ہنی بھی دے رہی ہے کہ تم جب آتے ہو دنیا کے گارڈن میں اور دیکھتا ہے کہ ہاں بیشوار درخت ہیں بیشوار پھول ہیں درختوں اور پھولوں میں گم نہ ہو جاؤ بلکہ ان پھولوں کے اندر جو وزڈم ہے جو نیکٹر جو نیکٹر وزڈم اس کو ایکسٹرپ کرو اس کو ڈھونڈو تو اس کا مطلب یہ ہے بکائب میں نیتن سب وغیرہ یا برو ڈالے آپ وہ منہا برزون یعنی کریٹر نے پوری یونیورس میں کا ڈائمشن دے رکھا اس وزڈم کو ڈسکور کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کرو اپنی زندگی کی پلاننگ کرو بچتا ہوں کہ یہاں جو لفظ ہے ارد دو لفظ ہیں کہیم بھی نہیں آتی تو پھر سماواد والے آسمانوں میں اور زمین میں میں سوچتا ہاں عرض ہے وہ ہسٹری کے بارے میں ہے ہسٹری کے بارے میں یعنی ورلڈ آف نیچر اور ورلڈ آف ہسٹری تو پیش بار قسم کے ڈیمونسٹریشن ہے جو ہیومن ہسٹری کے در بھی ہیں اور ورلڈ آف نیچر کے در بھی ہیں اس کو ڈسکور کرو اور اس کو اس کو سمجھو اس کو فالو کرو جیسے ورلڈ آف نیچر کی مثال میں نے دی کہ ستارے اور سیارے اپنے اپنے آربٹ پر چلتے دوسرے کارب داخل نہیں ہوتے اس طرح سے چک ٹکراؤ نہیں ہوتا نوٹ ٹکراؤ ایٹ آل ان دوسرے لفظوں میں نان کنفرنٹیشل اپروچ تاریخ میں کیا ہے تاریخ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ وارڈ وار کے بعد جرمنی کے ذریعے ایک مثال قائم کی ہیومن ہسٹری میں وہ کیا مثال تھی کہ جرمنی سیکنڈ وارلڈ وار کے بعد اس نے اپنا جو لینڈ ایریا ہے جو ولک اس کا ہے اس کا ون تھاٹ کھو دیا اس کا نام تھا ایسٹ جرمنی وہ دوسرے قبضہ میں چلا گیا تو جرمنی کے پاس رہ گیا صرف ٹو تھرڈ ون تھرڈ چلا گیا دوسروں کے قبضے میں اور جرمنی کے پاس رہ گیا ٹو تھرڈ جس کو کہتے تھے ویسٹ تو جرمنی نے کیا کیا جرمنی نے یہ نہیں کیا کہ وہ ساری اپنی پورٹس جو ہے چلا کھو جرمنی کو ریگن کرنے کے لیے یہ جرمنی جو کھو گیا تھا اس کو ریگن کرنا بس اسی کو اپنی ساری کوششوں کا سینٹر بنائے نہیں ایسا نہیں کیا اس نے جو ریمیننگ پارٹ آف جرمنی تھا ویسٹ پر فوکس کیا اس کو اسا... اس کو ایر کیا اس نے اس کو اس نے ایرا کھانے میں ڈال دیا اور ویسٹ جرمنی کو لے کر کے اس نے اپنی پلاننگ کی جرمنی یعنی کی ریمیننگ پارٹ کو لے کر پلاننگ کی اس نے کھو یہ پارٹ کو نہیں یہ ہے وزدم. جس کو ہمارا خالق ڈیموسٹیشن کر رہا ہسٹری میں لیکن اگر دیکھتے ہیں بہت ادبانی کے مسلمان کی تاریخ ہے کہ سارے مسلمان سارے لیڈر ہمارے سارے رہما جو کھویا ہوا ہے اسی کو ری کرنا بھائی سب کچھ اسی پہ لگائی ہوئی مثال تو طور پر دیکھیے فلسطین فلسطین میں سو اڑتالیس میں یہ ہوا کہ فلسطین کا آدھا حصہ کھویا گیا آدھا حصہ ان کو بالفور وڈرک تک ملا تو جو فلسطین کا جو ریمینگ پارٹ تھا اس کو لے کر پڑھنے کی انہوں نے بلکہ جو کھوا ہوا پارٹ تھا جو اب بس اسی کو ریگین کرنا ریگین کرنا ریگ پیشوار قربانیاں جان بال کی پیشوار کو اس لیے تھی کہ فلسطین کے ریمو کے جو دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اسرائیل کے ہاتھ میں بس اس کو چھیننا اس کو چھیننا یہ بالکل یہ تھا نیچر کے کی خلاف کیٹر کے پلاننگ کے خلاف اب آپ ذا غور کیجئے کہ آج جو ہے ایک دنیا کی سب سے زیادہ محروم قوم ہے آج جو ہے فلسطینی دنیا کی سب سے زیادہ محروم قوم ہے اگر اثر کرتے ہو کہ فلسطین کے ریمیننگ پارٹ جو تھا جو کو بلا تھا اس کو لے کے پلاننگ کرتے تو کیا کرتے یہ جو ایریا ہے وہ ان کی نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ بھی مسلم ہیں فلسطین ایجپٹ اردن سیریا یہ سارا جو ایریا ہے دنیا کے سب سے زیادہ ہسٹوریکل مانومنٹ اس ایریا میں ہے ٹورسٹ انٹرسٹ تو اگر وہ یہ کرتے کہ وہ اپنے جو مسلم ملک ہے اس کو لے کر کے ایک پلاننگ کرتے کہ ہمیں اس ایریا میں یہ ہمیں موقع ہے کہ ہم ٹوریزم کا امپائر بنائیں امپائر پولیٹیکل امپائر نہیں نان پولیٹیکل امپائر اس پورے ایریا میں ڈیولپ کریں ہم ٹوریزم کو اسپین نے ڈیولپ کیا اس پورے ایریا میں ہم ٹوریزم کو ڈیولپ کریں اور سارا فوکس دیں ٹوریزم پر تو آج کیا ہوتا اس ایریا کے پاس سب سے بڑی ضرورت ہوتی گریٹر دین آئل آئل تو آپ ختم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے لیکن ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے دن ب دن بڑھ رہی دن بدن بڑھ رہی کیونکہ لوگ پیسہ کماتے ہیں پھر چاہتے ہیں گھومے دنیا کو دیکھا ہسٹری کو دیکھا جتنا پیسہ کماتے ہیں ان کو چوری سے بڑھتا ہے تو جو ایریا ہے یہ ایریا گوا ایک نہیں ایک بہت بڑا ایکٹیوٹیز کا ایریا بن جاتا ٹورسٹ انڈسٹری کا امپائر لیکن آج کیا ہے بربادی کا ایریا بنا ہوا ہے تو کیوں فلسطین والوں نے یا عربوں نے اس, اس لا آف نیچر جانا کہ جو ریمیننگ پارٹ ہے اس پر پلاننگ کی آتی ہے کوئی پارٹ پر پلاننگ نہیں کی آتی یہ لا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جرمنی کی صورت میں دکھایا آج جرمنی یورپ کا بربر بر ملک بنا ہوا ہے اسی لا کو فالو کرتے ہوئے تو ہمارے مسلم جو کنٹریز ہیں کسی نے بھی اس کو فالو نہیں کیا بس ان کو نفرت کرنا ہے مفروضہ دشمنوں سے ان سے لڑنا ہے ان کو سوشل بارنگ کرنی ہے بس یہی سب کرنا ہے یعنی جس طرح سے تیل اربوں کی زمین کے نیچے ایک دولت کی سروت میں دولت ایک ویلتھ اسی طرح سے بہت بڑی ویلتھ ہسٹوریکل منومنٹ کی صورت منومن میں ہے جس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے آئل کو آئل انڈسٹریز کائم کی گئی ہیں ایسے ڈیولپ کیا گیا تھا ٹوریزم کو تو آج بہت زبردست ترقی یافتہ ایریا ہوتا وہ تو یہ ہے وہ چیز اس کو میں نے کہا کہ دنیا کے باغ سے نیکٹر لینا ہم دنیا کے باغ میں رہتے ہیں ورلڈ آف نیچر میں رہتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر نشان قائم کر دیا ہے کہ کیا کرنا ہے تم کو تم کو نیکچر آف دینا ہے اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرنی ہے لیکن یہی وہ چیز ہے جو مسلم رہنماؤں اس سے بالکل ہی خبر ہے ان کو صرف لڑنا ہے نفرت کرنا ہے نیگیٹوٹی پھیلانا ہے دشمن دشمن پکار لگانا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ری پلاننگ کریں ری تھنکنگ کریں پھر سے نیچر کے راستے کو فالو کریں تو دوبارہ وہ انشاءاللہ شاء اللہ کام بھی حضر کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سو so وی uh, uh, uh, مولانا آج کئی uh, کامنٹس آئے ہیں تو سوال لینے سے پہلے ہم وہ سارے کامنٹس پڑھنا چاہیں گے مولانا اقبال عمری صاحب جو اس وقت کولمبو بک فیر میں گڈ ولڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شری لنکا میں انہوں نے وہاں سے کامنٹ بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہنی بی کے لیے لیکٹر نیکٹر اور سوچنے والے انسان کے لیے وزڈم انسان کا گول واضح ہو گیا جزاک اللہ مولانا صاحب مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے واٹ ا گریٹ پوائنٹ یو ہیو ٹولڈ ٹوڈے دیٹ فلاور از ناٹ فار اس انسٹیڈ نیکٹر از فار اس اسپلینڈیڈ جزاک اللہ مولانا صاحب Miss Kurutlein uh, ne Kashmir se hai, What a thrilling and academic comparison between Gardener's Act and Honeybees who follow God's wahī the nectar the honeybee gets from plants and flowers has a message of wisdom for us Thank you Maulana Sahab for such a uh, wonderful explanation شفی احمد دار صاحب نے بھی شرینگر سے comment بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے has extracted his literature from deep study of divine scriptures, personal experience history and nature that's why his talks are argumentless what he said 50 years ago is now an established truth for example his findings on Kashmir ...terrorism and Indian Muslims. In one word... ...reading Mulana is... ...reading wisdom. Yes. Okay. Dr. Hena Khan... ...ne uh, UK... ...se comment bheja hai. That means... kalb e is achieved with... nectar of wisdom. Ali Muhammad Gani... ...ne likhha hai Shrinagar se... ...Mulana sahab, you are an asset for... ...whole Muslims of the world... دانش فضل صاحب نے لکھنؤ سے کمنٹ بھیجا ہے تھینک یو مولانا صاحب فار گیونگ اس ا تھرل اینڈ تھاٹ پروکنگ کانسپٹ ٹوڈے اٹ سیلف آئی ریئلائز دی امپورٹینس آف ہنی بیز نیکٹر آف وزڈم نیکٹر آف وزڈم لیڈز اس ٹو بکم ا پازیٹو پرسنالٹی اینڈ بکم ا ڈیزائرڈ کینڈیڈیٹ آف پیراڈائز ریاض بٹ صاحب نے شری سے کامنٹ بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے people پیپل left this دس without وداؤٹ ایکسٹریکٹنگ نیکٹر wisdom from فرام فلاور the world shall be بی کنسڈرڈ ا This دس از lesson لیسن دا delivers ڈیلیورس تھرو life of ہنی بی new ڈسکوری ان لرننگ of the قرآن محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے One should aspire for nectar, not for worldly materials. What a great wisdom. جزاک اللہ Sahab. Elias Asad صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے ورکنگ آن نان کانفنٹیشنل فیلڈ از وزڈم ہیڈس آف مولانا صاحب شاد حسین صاحب نے شری سے لکھا ہے Parallels and contrasts from the world of nature and world of history drawn by Mulana Sahib to illustrate the purpose of life. Very thrilling. Mm -hmm. Naavid Kureishi Sahib Ne Nandir Se Likha Hai. Mulana, Aapke Likhe Hoi Kitabhe Padhe Bagaer Mein Sota Nahi Hoon. Bohut Ruhani Sakoon Milta Hai. Mulana, Aba, Sawal Nehna Chaheenghe... Uh, दिल्ली से डॉक्टर नगमा सिद्दीकी ने सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है मौलाना हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट विजडम फ्रॉम दी नेगेटिव एक्सपीरियंसेज ऑफ लाइफ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल भाई मेरे जो तजुर्बा है वो ये है कि مائنڈ کو موقع دیجیے کہ وہ ٹرگر ہو میں نے لفظ نیا کیا ہے لیکن قرآن میں آئیڈیا موجود ہے قرآن میں اس کے لیے لفظ آیا تبسم توسم کا مطلب یہی یہ ہے کہ مائنڈ کو موقع دیجیے کہ وہ ٹرگر ہو کیونکہ آج جو ہے میں بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا درختوں کو یعنی صبح کو میں درختوں کو دیکھ رہا تھا لیکن جب مائنڈ کو میں نے موقع دیا ٹرگر ہونے کا تو درست سے میں پہنچا ہنی بی تک ہنی بی سے پہنچا نیکٹر آف تک نیکٹر آف سے پہنچا پیراڈائز تک پیراڈائز سے پہنچا گار الباجی تک یہ ٹرگر ہونا تو آپ اپنے مائنڈ کو ٹرگر ہونے کا موقع دیجیے اس کے پاس سارے دروازے کھلتے جائیں گے مولانا دو لوگوں نے سملر سوال بھیجے ہیں تو ہم دونوں کوشچنس پڑھ دیتے ہیں فیروز صاحب نے دبئی سے لکھا ہے مولانا ٹوڈیز ٹاک ٹچ مائی ہارٹ مائی کوشچن از از اٹ پاسبل فار می ٹو ایکسٹریکٹ دس نیکٹر آف وزڈم ایون دو آئی ایم بزی ان مائی ورک I reach office early and return home late night. Please advise how can I extract wisdom when people like me are involved in busy schedules of our office and day-to-day -day life. Uh, isi tarah Aamir Mouris sahab ne bhi Shrinagar se sawaal bheja hai. Unhohne likha hai ki Mulanak kindly guide us how we can extract divine wisdom from our daily experiences and become creative thinker as our mind always remain engulfed ان materialistic things دیکھیے یہی تو سورا انل جو ہے یہ تو لیسن اس کا ہے آج جو میں نے سورا انل کا ریفرنس دیا یہی تو ہے کہ ہانی بھی آتی ہے بٹیر ولڈ میں پھولوں کی جنیا میں وہ لیتی کیا ہے لکھتی ہے نکٹر تو آپ بزنس ورلڈ میں ہوں اپنے جاب میں ہوں شاپنگ سینٹر میں ہوں کچھ بھی ہو مائنڈ کو ایکٹیو رکھی تو ہر جگہ مائنڈ جو ہے نیکٹر وزڈم نکالتا رہے گا نیکٹا وزٹم کہیں الگ سے نہیں رکھا ہوا ہے وہ ہر چیز کے اندر ہے جیسے جو شد کی بکھی کا جو ڈاکٹر ہے الگ سے نہیں رکھا ہوا ہے وہ پھولوں کے اندر ہے تو انسان کے لیے جو ڈاکٹر آف یوزم ہے وہ کہیں الگ سے رکھی ہوئی نہیں ہے ہر چیز میں تو آپ اپنے بائنڈ کو الاو رکھیے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح سے مجھے بزنس ورلڈ میں اور ہر جگہ کہیں بھی میں ہوتا ہوں مجھے آچے ملتے رہتی ہیں کہیں بھی اگر آپ بہت سورنامہ پڑھیں تو سبرنامے ایسی بے شمار مثالیں کہ میں کہیں بھی ہوتا ہوں لیکن میرا مائنڈ کلگر ہوتا ہے اور مجھے نکٹا ملتا رہتا ہے یہ اگر آپ چاہیں تو پڑھ کر کے حکمت کو جان سکتے ہیں مولانا اگلا سوال سعودی عربیہ سے فروغ وارسی صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب میں سعودی میں جاب کرتا ہوں ایز اے میکینک میرا ڈیوٹی ٹائم کچھ ایسا ہے کہ نماز اثر قضا ہو جاتی ہے ڈیوٹی پر ادا نہیں کر سکتا کیونکہ میکینک ورک بہت مشکل کام ہے اور زیادہ صفائی والا کام نہیں ہے تو کیا میں نماز جمع کر کے پڑھ سکتا ہوں ظہور کی اور اثر کی یا پھر اثر کی کزا نماز ادا کرنا اچھا ہے اس کو واضح کریں دیکھیے میں آپ کو امامفا کا ایک کال بتاتا ہوں بہت سی بہت ہی بیوٹیفل ہلسٹریشن ہے ہیما بوریفل سے پوچھا گیا کہ میں مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا آ گیا اور ٹائم نماز کا بھی ٹائم آ گیا بھوک بھی ہے کھانا بھی ہے لیکن نماز کا بھی ٹائم ہے تو میں کیا کروں تو, تو انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا کہ میں اس کو پسند کروں گا کہ میں کھانا کھاؤں اور نماز کو یاد کروں نماز میرے دل میں رہے اس کے بجائے کہ میں نماز پڑھوں اور کھانے کو یاد کروں میرے دل میں کھانا کھانا ہو کتنی بڑی بات یہ نماز دل میں پڑھ جاتی ہے دل میں تو آپ آفس میں ہوں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ٹائم ہوگا نماز کا تو امام ونیفا کے اس قول کے مطابق آپ اپنے آپ آفس کام کیجئے اور دل میں نماز کو رکھیے بظاہر آپ کر رہے ہیں آفس کام لیکن آپ کے دل میں نماز کی یاد تو یہ زیادہ اچھا ہے یعنی کتنی بڑی بات کہی امام ونیفا نے کہ میں کھانا کھاؤں اور نماز بے دل بسی ہو وہ میرے لیے اچھا ہے اس سے کہ میں ایسا کروں کہ میں نماز پڑھوں اور کھانا بے دل بسا ہوا ہو اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا اس کا اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں آپ بس یہی دیکھتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا وزٹم آپ نے دریافت نہیں کی نماز کے وزٹم کوئی بات ہی نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اگر یہ بات ہوتی امام موجفہ یہ کہتے کہ ٹائم جب ہوگا تو نماز پڑھنا ہے یہ نہیں کہا انہوں نے تو نماز لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز کے وزن سے خبر ہے بہت ہی عجیب بات ہے ایک مرتبہ میں کیا ہوا کہ میں امریکہ میں تھا تو مشکل کو نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کیا رواج کیا ہے تو میں خطبہ دیا اور شاید دو منٹ پہلے میرا خطبہ ختم ہو گیا تو میں محمد کے لی کھڑا ہو گیا نماز پڑھائی بنے اچھا صاحب کیا ہوا نماز جب ختم ہوئی نا تو ایک سو نے ہنگامہ کر دیا ہنگامہ کر دیا تو میں نے پتا کہ کیا ہنگامہ کر رہے ہیں ان کا ہنگامہ یہ تھا کہ وہ کسی آفس میں کام کرتے تھے تو گھڑی دیکھ کر وہاں چلتے تھے اپنی کار پر ٹھیک وقت میں پہنچتے تھے جب تکبیرا ہونے والی تھی تو ہر ہر جمعے کو انہیں تکبی مل جاتی تھی اس ہنگامہ کر رہے ہیں میں نے کہا کہ انہیں وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے میری پتہ ہی نہیں دیکھیے یہ بھی نماز ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ وہ آپ تو میری تقبیلا پوت ہو گئی یعنی رپینٹینس زیادہ بڑی چیز ہے بمقابلہ کے کہو میں تو کبھی بھی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی اللہ کو یہ یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کو دل میں یہ ہو کہ میں زبردست نمازی ہوں کہ میں کبھی تقبیلا فوت نہیں ہوتی نہیں توازو ماڈسٹی یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اسی لیے حدیث آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو اللہ کو پسند ہے کہ انسان گناہ کرو اور اس کے اندر آئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور توبہ کرے یہ ایک کوئی چیز نہیں کہ آپ کو فخر فخر ہو کے میں تقبیرات کے فاتلی ہوتی اس فخر سے ذرا اللہ کو پسند ہے ماڈیسٹی افتقار اپنا عز کیا نماز پڑھتے ہیں لوگ میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے جانتے ہیں جی کہ نماز کی, کیا ہے؟ کی نماز سوچتے ہیں نہیں ہوئی یہ نماز پڑھنے والے جو جی کہ کیا چیز ہے بڑی, بڑی چیز کیا ہے کیسے ملا وہ جی پڑھی تر چھوت نماز پڑھی عربی یادی سنیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی پھر اللہ سے وہ نفرت طلب کرے گی اور اللہ ان کو معاف کرے گا تو آپ آب حض, حض اب ابو اب امام ابا کے اس قول کو یاد رکھیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور دل میں نماز یاد آ رہی ہو بجائے کے کہ میں نماز پڑھوں اور دل میں کھانا کی یاد آ رہی ہو मौलाना अगला सवाल दिल्ली से भेजा है मिस स्तुति मल्होत्रा ने उन्होंने लिखा है मौलाना टुडे यू गेव अ वंडरफुल आइडिया अबाउट नेक्टर ऑफ विजडम माई क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द बिगेस्ट रोड ब्लॉक फॉर फेलिंग टू गेट दिस डिवाइन नेक्टर मैं समझता हूं कि इसकी वजह ये हमारा फोकस जो है पूर्णों पर रहता है نیکٹر نہیں رہتا جیسے بالی ہم اس بالی کے بائند ہو گئے ہیں جس کا فوکس پھول پہ ہوتا ہے ہم اس ہنی بی کی طرح نہیں بنتے جس کا فوکس نیکٹر ہوتا ہے یعنی اللہ کو جو پسند ہے وہ ہنی بی ہے جس کا فوکس نیکٹر پہ ہوتا ہے اللہ کا, کا پسندیدہ انسان بنی جو بالی کی معنی ہوتا ہے اس کے فوکس صرف پورا پہ ہوتا ہے بس یہی کی سب سے اہم بات ہے دانیا صاحب نے پٹنہ بہار سے سوال بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا دیز ڈیز مسلم آر پرفارمنگ قنوت نازلہ فار منیمائزنگ دا پرابلم آف روہنگیا مسلمس آلدو I think we must try to find the root cause of the problem مولانا واٹ از یور اوپین آن دس دیکھیے یہ جو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں مسلمان آپ اسے پوچھیں کہ رسول اللہ کی سنت میں کہاں یہ ہے؟ کہاں ہے قدر ناظرہ میں بد دعا کرتے ہیں کہا یہ بخاری میں روایت ہے کہ ایک ورتہ ایسا ہوا کہ جو مخالفین تھے انہوں نے کچھ شہابہ کو قتل کر دیا تو رسرا کی زبان سے بد دعا نکل گئی لیکن حضرت جبریل آئے انہوں نے بنا کیا اللہ کو آپ کو بد دعا کرنے حق نہیں ہے آپ کو تبلیغ کرنا دعوت دینا لوگوں کے دعا کرنا یہ بخاری میں کیسے لوگ ہیں کہ کچھ جانتے نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بولانا دلی سے نفیس صدیقی صاحب نے سوال بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے دنیا کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے کیونکہ انسان کا ہیبیٹ جنت ہے دوزک انسان کا ہیبیٹ ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں یہ جو ایسا نہیں کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے جو جنت کا کے لیے ڈیزرو کرے گا وہ جائے گا ریزرو نہیں کرے گا وہ نہیں جائے گا سارے قرآن میں یہی بات ہے ریزرویشن پہ یعنی جنت کا جو داخلہ وہ ریزرویشن پہ پیش کرتا ہے برتھ پر نہیں برتھ پر نہیں یہ تو بہت کلیئر ہے قرآن میں جی مولانا اگلا سوال سہارنپور سے ڈاکٹر سفینا تبسم نے بھیجا ہے اور لو یعلمون اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا پہلا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے کاش کے وہ جانتے اس آیت میں اس طرح دوسری آیتوں میں اس کا جواب ہے کہ زندگی تعمر حیات کے لیے ہے ہی نہیں یہ دنیا کی لرننگ کے لیے لرننگ تو آدمی کا جو نشانہ یہ دنیا ہونا چاہیے وہ لرننگ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس دنیا کو میں اپنا مال بنائے کلا بنائے اس دنیا میں ترقی کا خواب دیکھا ہے ये जो आज पड़ी गई इस आज से भी निकलता है और दूसरी भी बोस् आज से निकलता है अगला सवाल लेने से पहले आ, कुछ कॉमेंट पढ़ना चाहेंगे साहब अली खान साहब ने विजयवाड़ा से कॉमेंट लिखा है उन्होंने उन्होंने लिखा है कि थैंक्स इंडी फॉर दी ग्रेट गाइडेंस थॉट प्रोवोकिंग एंड इंस्पायरिंग जजक अला मौलाना साहब اگلا کامنٹ بھیجا ہے مسٹر رفیق خان صاحب نے بنگلور سے انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ ہو مولانا صاحب آپ نے ابو حنیفہ کا واقعہ بتا کر میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ڈاکٹر اسلم خان نے سارنپور سے لکھا ہے نو نیگیٹوٹی از پرمیٹڈ ان اسلام مولانا اگلا سوال بھیجا ہے تنظیم اسلحی صاحب نے دلی سے انہوں نے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو واٹ از دا مین ریزن آف مسلم بیکورڈنیس آل اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ واٹ شوڈ بی ڈو ٹو امپروو دئر اسٹیٹ مسلمانوں نے کبھی سیریسلی مارڈن ایجوکیشن کو لیا ہی نہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو سروس کے لیے وہ جان بلکہ مت ہوتا ہے کچھ جانتے بھی نہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کیا چیز ہے مسلمان جہاں تک میں سب ملا ہوں لوگوں سے لوگ جانتے ہی نہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کیا ہے ماڈرن ایجوکیشن جو ہے ایک نیا پچھلے چند سو برسوں میں ایک نئی دنیا ڈسکور ہوئی ہے وہ جو ٹریشل دنیا تھی اس کا ایک سائنٹفک دنیا تو ماڈرن ایجوکیشن کے مطلب ہے کہ آج کی جو دنیا ہے اس کو جاننا اس کے مطابق دنیا میں اپنی جگہ بنانا تو پوچھنا تو کچھ جاتے ہی نہیں بہت سے بہت جانتے ہیں کہ انجینئر بن جاؤ سروس لے لو ایم بی اے بن جاؤ سروس لیتے جانتے ہیں بس ماڈرن ایجوکیشن ریئرس میں کیا چیز ہے اس کو جانتے نہیں میرا تجربہ یہ. تو یہی ہے تو مسلمانوں کو جو کرنا ہے وہ صرف پہلا کام یہ ہے کہ وہ جانیں کہ ماڈرن ورلڈ کیا ہے ماڈرن ایجوکیشن کیا ہے اور اس میں اپنی اور یہ بھی مسلمان نہیں جانتے کہ آج کی دنیا میں کمپٹیشن ہے آپ کسی کو کوئی رائٹ نہیں کوئی مسلمانوں کا جو ذہن ہے وہ سمجھتے کہ ہر چیز ہماری رائٹ ہے رائٹ کہاں ہو گیا مسلمان تو کمپٹیشن بیسڈ ورلڈ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مارن ایجوکیشن ان ریئل سینس مسلمانوں کا واحد مسلمانوں کے مسئلے کا واحد حال ہے مولانا اگلا سوال یو کے سے بھیجا ہے ڈاکٹر ہینا خان نے اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ much آف قرآن از وزڈم اینڈ ہاؤ much آف اٹ از شریا اس کے بارے میں بتائیں شریا تو قرآن میں ہے ہی نہیں وزم ہی وزم ہی وزم ہے شریعہ تو فقہ میں ہے آپ خود تجربہ کیجئے کہ قرآن میں ایک سے چودہ صورتیں ہیں آپ تمام صورتوں کو ایک طرح سے پڑھیے الحمد للہ سے لے کر تو سب آپ کو وزم ہی دکھائی دے گا یہ جس کو کہتے ہیں شریعہ وہ تو فقاف ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غلو کیا فقہ میں لوگوں نے کی شریعت کو تا بڑھایا ہے شریعت کو بڑھانے چڑھانے کی چیز ہے شریعت جو بڑھائی چڑھائی گئی ہے یہ پولیٹسائز کیا ہے آج کل جو شریعت شیز بولتے ہیں نا وہ ہے اسلام کا پولیسائزیشن وہ قرآن میں ہے ہی نہیں آپ غور کیجئے کہ کوئی ایک بھی نہیں لا کے آپ ایک کام کیجئے ایک کام کیجیے آپ ڈکشنری میں آپ لا ایل اے ڈبلو ایل لا کی ڈفریشن معلوم کیجیے ڈپریشن بہت سی ڈکشن کو دیکھیے کنسلٹ کیجیے اور یہ سمجھیے کہ لا کی ڈیپریشن کیا ہے شریعت کا مطلب ہے لا اور پھر اس جو ڈیپریشن ملے آپ کو لا کی اس کو مطلب ڈھونڈے کہ قرآن میں کون سا لا ہے ایک, ایک بھی لا نہیں ملے گا تو قرآن تو بھرا ہوا ہے ڈپریشن سے یہ تو آج کل جو آج کل جو پارٹیاں نکلی ہیں جنہوں نے اسلام کو پروسا کر رکھا ہے تو اپنے پروسائشن کو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شریت شریت شرید کرتے ہیں صحاب یہ تھا ہی نہیں آپ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن میں ایک سورہ ہے سورج یوسف اس میں ہر یسو اسلام کا حصہ بند کیا گا شاید یہ ایک ہی سورا ایسی ہے جسے پوری پوری سورج ایک ڈبی کے ذکر پر ہے اور ایک بہت انوکھی بات یہ ہے اس سورہ میں جو قصہ بیان کیا گیا اس کو کہا گیا یعنی حضرت یوسف کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کو کہا گیا اصر القصص یعنی بیسٹ اسٹوری بیسٹ اسٹوری اب آپ کم سے کم دس بار پڑھیے اب سورہ یوسف کو تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی وہاں یہ بات ہی نہیں کی سریت یہ نافذ ہمیں خدای سید نافذ کرنا ہے بلکہ بادشاہ کی سریت کو مان لیے قرآن میں آیت ہے اسی سورہ یوسف میں ماں کانا لیا خوز آخاؤ فی دیبرک اس کا نمبر پتہ ان کو سورہ یوسف کے یہ نمبر اس آیت کا سورہ یوشف میں یہ آیت ہے کہ ماں کانا لیا خوز و آخا فی دی نمبرک اللہ انشاءاللہ آپ سورہی سیونٹی سکس دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ حرت یوسف نے ایکسپٹ کر لیا تھا شریعت کے معاملے میں بادشاہ کے کو یہ کہ کہاں یہ اسلام ہے جس کو آج کل کے دھو رکھا دو مظاہرے خالو ہو رہے ہیں شری شریے شرید کہا وہ اسلام یعنی بیسٹ اسٹوری وہ ہے قرآن میں جبکہ پیغبر نے مدینے میں اپنی جگہ بنائی اور بادشاہ کی شریعت کو تسلیم کر کے آپ گول کیجیے کہ قرآن اس قصے کو بیسٹ سوری کرتا ہے جس میں ایک پیغبر نے بادشاہ کے بادشاہ کا جو سسٹم تھا اس میں اپنی جگہ بنائی باقاعدہ اس کو پارٹ تھے وہ بادشاہ کا جو سسٹم تھا وہاں پہ اس کا پارٹ بنے وہ لیکن پارٹ بنے کیسے بادشاہ کی جو شعد نافذ تھی اس کو ایکسپٹ کر لیا ایکسپٹ کر کے تھی یہ جو آج کل مسلم سیاسی پارٹیاں نکلی ہیں اور شریف کرتی ہیں وہ تو بدت ہے بدت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اوکے سو وی ول اینڈ ٹو سیشن اف یو وانٹ ٹو بکم اے قرآن ڈسٹریبیوٹر ان یور ایریا دین پلیز رائٹ ٹو اس آن انفو ایٹ سی پی ایس گلوبل ڈاٹ